نحمله نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فارض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون صابعهم في آذانهم من الصباح حتى للموت ہی تو ملک صداق اللہ علیہ یہ بھی مین سما فی ظلمات یا پھر ان کی کہاوت اس بارش کی ہے جو آسمان سے برستی ہے فی ہی ظلمات مرادم اس بارش میں اندھیریاں ہیں کڑک ہے اور بجلی ہے یا جالونا سوادیاد ہے فی آزاد اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلوں کو اپنے کانوں میں محنت کڑک کی سبب حضرت الموت موت سے بچنے کے لیے مفید بالکافرین اور اللہ تعالی احاطہ فرمانے والا ہے کافروں کا اس آیت میں منافقین کی دوسری کہاوت بیان ہو رہی ہے اور یہ کہاوت پہلی کہاوت سے بڑی اعلی اور بہت ہی بالا قسم کی کہاوت ہے پہلے جو کہاوت گزری ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ منافقین کا یہ حال ہے کہ وہ جیسے کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور وہاں جب رات ہو گئی تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے آگ جلائی اور آگ جو تھی وہ بجھ گئی اور بالکل اندھیرا ہو گیا اور بالکل تارے کی چھا گئی اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ کس طرف جائیں کس طرف نہیں کس طرف جانا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تو اب اس کے بعد یہ دوسری کہاوت بیان کی جا رہی ہے ایک ہی چیز کے سمجھانے کے لیے جب بہت سی کہاوتیں اور مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہاں بھی منافقوں کی حالت کو اور ان کے نفاق کو خوب اچھی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقوں کا حال یہ ہے ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کہ جنگل میں چلے جا رہے ہیں اور وہاں جنگل میں چلنے کے دوران سخت قسم کی موسا دھار بارش ہو جاتی ہے اندھیری چھا جاتی ہے بالکل جب تیز اور دھار بارش ہوتی ہے تو ہوتا یہی ہے کہ سخت قسم کے گہرے بادل کالے سیاہ جو ہے وہ امڑ کر آ جاتے ہیں اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہاتھ سے ہاتھ نہیں دکھائی دیتا ہے ایسی گھٹا ٹوپ تارے چھا جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اور پھر یہ کہ اس میں گرج پیدا ہو بادل جب گرج رہے ہوں اور بجلی جو है وہ چمک رہی ہوں تو کس کے درخوا خوف اور का کا منظر ہوتا ہے اور خاص طور پر پھر جنگل میں تو اور بھی جو ہے ڈر اور اور بھی جو ہے ہیبت جو ہے وہ مسافر پر تاری ہوتی ہے تو کچھ جو ہے اس وقت نظر نہیں آتا ہے جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے تو جب بجلی چمکتی ہے تو پھر کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون سی سمت میں ہیں ہم اور ہمیں کس سمت میں جانا ہے تو جب بجلی چمکتی ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں اور پھر جب بادل گرجتے ہیں اور خوب زوردار گرج کی آواز آتی ہے تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ مارے ڈر کے اور خوف کے اپنے اپنے کانوں میں پوری انگلیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے اس گرج سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں اور اس طرح سے یہ سماعت سے محروم ہو نہ ہو جائیں اور کان بھی جو ہے ان کے کام کے نہ رہیں تو اس بات سے ڈر کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں فی ورادم رات و برف کہ اس میں پھر جب گرج کی آواز سنتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے اور جب بجلی چمکتی ہے تو ان, ان کو نظر آتا ہے تو پھر یہ جو ہے چلتے ہیں لیکن جب روشنی ختم ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہیں رک جاتے ہیں جیسا کہ اندھیرے میں ہوتا ہے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور ان کو کچھ نہیں پتا چلتا کہ اب کیا کرنا ہے کیا کریں کس طرف چلیں تو بالکل جو ہے پریشان ہو کر یہ ایک ہی جگہ جگہ کھڑے رہتے ہیں اور حیرانی اور پریشانی میں مقتلہ رہتے ہیں پر میں کہ اوکش یہ مینسما کہ اس بارش کی طرح ہے کہ جو آسمان سے برستی ہوتی ہے یہاں یہ بات بھی جو سمجھ لینے کی ہے کہ جو فلاسفہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ان کی اس بات کی بھی تردید ہو گئی اور یہاں فلاسفہ اور سائنس سائنسدانوں کی بھی نظریے کی تردید ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بارش جو ہوتی ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو دریاؤں سمندروں سے بخارات اوپر پہنچتے ہیں پھر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس طرح کی انہوں نے اپنی فلسفیانہ منہ ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ بارش جو ہے زمین سے ہوتی زمین پر دریا ہیں سمندر ہیں تو بخارات اوپر پہنچ کر جو ہے وہ اس ویڈا بھی بارش ہوتی ہے تو اب ان ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بڑی تیز دھوپ پڑتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بخارات بن جاتی ہیں وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں ذرا عقل پر آپ زور دیں کہ اب اس سال ہی دیکھ لیں آپ اپنے یہاں کتنی سخت گرمی پڑی ہے لیکن بارش کا نام و نشان دیں اپنے یہاں پاکستان میں کہاں بارش ہوئی بارش ہوئی? ہوئی نہیں اگر فلسفہ ان کی فلاسفہ کی, کی یہ بات مان لی جائے کہ گرمی کی وجہ سے جو ہے بخارات جو ہے وہ اڑ کر جاتے ہیں اور اس وجہ سے بارش ہوتی ہے تو کتنی سخت گرمی پڑی ہے بارش ہوئی نہیں اچھا پھر دوسری طرف یہ دیکھیں آپ کہ کتنی سخت سردی پڑ رہی ہوتی ہے لیکن بارش ہو جاتی ہے تو پھر یہ بخارات کہاں سے جاتے ہیں تو بہرحال قرآن کا یہ نظریہ حق بجانب ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بارش آسمان سے برستی ہے اور کس کی بھی منت سما کی منافقوں کی حالت اس بارش کی طرح ہے کہ جو آسمان سے برستی ہے بارش آسمان ہی سے ہوتی ہے اچھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ فلسفی یہ سائنسدہ جو کہتے ہیں کہ جناب دریا سے اور سمندر سے جو ہے بخارات اڑ کر اوپر جاتے ہیں اب ان سے یہ پوچھے کہ یہ سمندروں میں پانی کہاں سے آیا دریاؤں میں پانی کہاں سے آیا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب آسمان ہی سے آیا ہے یہ سمندر بھی اور یہ دریا بھی آسمان ہی سے آئے ہوئے پانی سے سمندر بنے ہیں اور دریا بنے ہیں تو بہرحال یہ ایک جگہ گفتگو ہے چونکہ جو ہے وہ یہ بات آ گئی تھی تو اس لیے میں نے ارض کر دیا ہے سائنس کے اور فلسفہ اور فلاسفہ کے نظریات اور ان کے تصورات بدلتے رہتے ہیں بدلے ہیں اور بدلتے رہیں گے لیکن دین کا قرآن کا اور حادیث کا جو نقطہ نظر ہے اور قرآن اور حدیث نے جو نظریہ اور جو تھیوری دی ہے اور جو انہوں حقیقت بیان کی ہے اور جو تصور اور نظریہ پیش کیا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ چودہ سو سال سے لے کر اب تک قرآن کے بیان کیے ہوئے کسی نظریے میں اور قرآن کے کسی جو ہے نقطے میں جو اس نے بیان کیا ہے کہیں تبدیلی نہیں آئی سائنس دانوں کو اپنے نظریات بدلنے پڑے لیکن قرآن کا جو نظریہ پیش کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور دائم ہے اور قائم اور دائم رہے گا یہ قرآن کی حق قائم ہے ہر نقطۂ نظر سے جو ہے قرآن پر ان فلاسفہ نے ان دانوں نے نے مستشرقین غور و خوص کیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت سے لے کر جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے منچان بلا ہونے میں اگر کوئی شک ہے جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ میں تیسرے رکو میں آئے گا تم سی ری بمانہ فاتو مثلی کہ اگر تمہیں شک ہے تم شک میں مبتلا ہو اس اس چیز سے کہ جو ہم نے اپنے عبد مقدس پر اتارا ہے نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم تو فرمایا تھی فاتو بھی صورت عمل اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ یعنی اس جیسی صورت قرآن کی جس کے مضامین اور اس میں جو علوم بیان ہوئے ہیں اور اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ایسی کوئی صورت ایسا کوئی کلام بنا کر تو پیش کر دو تو اور صرف اس تراغی سے چھ مہینے کے دبل کے یہ فرمایا تھا اور قرآن کی یہ پیش گوئی آج تک برقرار ہے اور رہے گی ان شاء اللہ کل جن یا تو مصری ہل قرآن کیا اے محبوب آپ ان سے فرما کہ تمام انسان اور تمام جنات مل کر جی کوشش کر لیں کہ قرآن جیسا کوئی قرآن قرآن جیسا کوئی کلام یہ بنائیں تو بنا لے لایا تو نری مثر قرآن نے فرماتا ہے کہ یہ قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے ہیں ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر سر جوڑ کر بیٹھ بھی جائیں تو یہ قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے ہیں تو بہرحال یہ قرآن کی حقیقت قرآن کے یہ جی حقائق اور یہ نظریات اپنی جگہ پر مسلم ہیں اور بالکل اسی طرح سے برقرار ہیں جیسا کہ نزول زمانے نصول کے زمانے سے اور اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک بالکل یہ نظریات بالکل اپنی حقیقت پر قائم ہوں گے اور ہیں اور رہیں گے ان نے کہیں کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی قرآن نے جو بیان فرما دیا جس حقیقت کا ذکر کر دیا وہ بالکل بھی آئی نہیں اسی طرح سے تو بہرحال فرمائی جا رہا ہے کہ ان منافقین کی حالت یہ ہے جیسا کہ جنگل میں جو ہے جا رہے ہیں اور وہاں جو ان کو یعنی بارش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اندھیروں میں یہ جو ہے مبتلا ہو جائے اور پھر جو ہے اس طرح سے یہ پریشان اور حیران وہاں کھڑے ہو جائیں تو جب بجلی چمکے تو چلنے لگے روشنی کچھ نظر آئے تو آگے بڑھتے ہیں لیکن جب وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہی رک جاتے ہیں تو یہ تو آیت کا جو ہے بیان ہے اور ان کی حالت کا بہرحال منشا یہاں پر یہ ہے اور اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرکار والم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آخری سے پہلے یہ منافق ان کی حالت اسی طرح تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبوس ہوئے تو سرکار دور کی تشریف آئی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک کی طرف سے رحمت کی بارش حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کی بارش بن کر دنیا میں تشریف لائی تو جس طرح سے کہ بارش سے زمین میں ہر طرف ہر طرف ہریالی اور سب سبز و شادابی پھیل جاتی ہے اور جو ہے باغ اور کھیتی اور پھل اور پھول اگنے لگتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں تو بالکل یہی عالم ہوا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت الہی کی بارش بن کر دنیا میں تشریف لائے اور ان پر یہ قرآن کریم اترا ہے کہ جو بالکل بارش کی مانے ہیں کہ اس قرآن نے جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ ایمان کی کھیتیاں ایمان کے بار لگائے اور اس کے بعد جو ہے پھر جب قرآن کریم میں احکامات بیان ہوئے اس میں حدود بیان ہوئی اور اس میں بہت سے احکام بیان ہوئے نماز کا حکم بیان ہوا زکوٰۃ کا حکم بیان ہوا تو ان منافرتوں کا عالم یہ ہوا کہ جب یہ حدود اور یہ احکام بیان ہوئے زکوٰۃ کے تو یہ ان پر بالکل اسی طرح سے جو ہے ظاہر یعنی ہوئے کہ جس طرح سے کہ گرج के گرج جب گرج کی آواز جب بارش ہوتی ہے تو گرج بادل گرجتے ہیں اور گرج کی آواز آتی ہے تو کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں کانوں کی انگلی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ کان پھٹ نہ جائے تو یہ بے بان بالکل اسی طرح سے ان کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے ان احکامات کو دیکھتے ہوئے قرآن نے جب یہ کام بیان کیے تو اپنے کانوں میں جو انگلیاں لیں اپنے کان میں انگلیاں کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی یہ باتیں ان پر اثر نہ کر جائیں اور ان کے دلوں میں ان کا اثر نہ ہو جائے اور اس طرح سے دنیا نہ چھوٹ جائے اور دنیا کا جو عیش و عشرت اور دنیا کا چین اور سکون جو ان کو اس طرح سے مل رہا ہے کہیں یہ درہم برہم نہ ہو جائے تو ان منافقوں کا بالکل یہی حال ہوا کہ جب تک اقامات نازل نہیں ہوئے تھے تو بڑے خوش تھے کہ ہم جو ہے ظاہری کلمہ پڑھ کر کس طرح سے جو ہے فائدے اٹھا رہے ہیں ہمیں کیسے جو ہے حاصل ہو رہے ہیں اور خوب جو یہ بالکل ان کے لیے بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی پھیلتی ہے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ان منافقوں کا بھی یہی حال رہا کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوا کام کا تو بڑے خوش تھے اور کہتے تھے دین اسلام کتنا سچا ہے کیسا اچھا مذہب ہے اس میں کیسے فائدے ہیں اور کیسے اس میں جو ہے نفے ہیں لیکن جب یہ احکام نازل ہوئے حدود کے اور جناب زکات کے تو اب جو ہے ان پر یہ احکام بالکل کرز بد کر گرے اور کہنے لگے کہ اس طرح سے تو جو ہے بڑا نقصان ہو جائے گا زکات دیں گے تو اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے اتنا اتنا نقصان ہو جائے گا تو اب جناب جو ہے یہ اس طرح سے یعنی رک گئے جس طرح سے کہ بجلی جب چمکتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے تو اندھیری ہو جاتی ہے اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان بے مانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ احکامات سنے تو جو ہے وہی پر رک گئے, ٹھٹر گئے کہ ہیں اب کیا بنے گا تو یہ ایک کہاوت ان کی اور ایک مثال منافقوں کی اس آیت میں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا دین اسلام کے ساتھ بالکل یہی, یہی معاملہ ہے کہ جس طرح سے کہ مسافر جنگل میں ہو اور وہاں بارش آ جائے اور اندھیریاں چھا جائیں تو اس طرح سے جو ہے بڑے حیران ہو جائے تو ان کا بھی ہی حال ہے کہ جب احکام نازل ہوتے ہیں تو یہ فوراً بےمان وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کوئی اچھا دین نہیں ہے اس کے اندر تو بڑا نقصان ہے اس, اس کو اختیار کرنے سے تو بڑے نفے سے جو ہم محروم ہو جائیں گے تو یہ سب جو ہے ان بیوں نے اور ان منافقوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اسلام کے بارے میں تو یہ ہے حال منافقوں کا اس زبان سے کلمہ پڑھ کر یہ دنیاوی منفاطیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہے اور اسی تھگڑ میں یہ رہے اور ساری زندگی جو ہے وہ ان کا جو ہے مشغلہ ہی یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے جو ہے وہ دنیا حاصل کی جائے اور دین اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کر جو ہے وہ سادہ لوگ اور کمزور قسم کے لوگوں کو اس طرح سے متنفر اور بردشتہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں زرل الموت موت سے جو دبنے کے لیے اور وہ موت کیا ہے موت یہی ہے کہ اتنی سکاط دینا پڑے گی اتنی یہ ہمیں جو ہے جہاد میں جانا پڑے گا وہاں تو جو ہے جان بھی جو ہے بچ کر نہیں آئے گی تو یہ اس لیے جو ہے ایسا کرتے ہیں واللہ مفتی تم ملکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے کاجروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی یہ کفر کر کر بھی اللہ کے احاطے سے بچ نہیں سکتے ہیں اللہ تبارک بارہ کی یہ گرفت میں ہے ہر ایک اللہ کی گرفت میں ہے لیکن یہاں پر خاص طور پر جو یہ فرمایا گیا کہ بلاہ ہوں تم بن کافی اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے چونکہ گفتگو انہی کے بارے میں ہو رہی ہے کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے منافقوں کے بارے میں ہو رہی ہے اس لیے خاص طور پر یہاں پر مس بال کافرین کافروں کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کافروں کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کو احاطہ نہیں کیے ہوئے ہیں یہ بات نہیں بلکہ ہر ایک جگہ جو ہے وہ اللہ کے احاطے میں ہے اور اللہ کا احاطہ جو ہے وہ کرنا کس طرح کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی قدرت اور اپنے علم کے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے وہ بہ مزید ملکاتی واقع گعا نے